آخری اللہ آیت جی جی سب نا جس وقت لکھ دین کے نس موجود نہ ہو جی نس ل کی سا... دی, دی, جی. دی, دی, دی, دی دی سرکار سرکار نور مسائل جڑے جس لایا نے یمن جی فاصل جی دیگر دیگر فرمایا بی بی فیصلہ کتاب قرآن گا جی اللہ اللہ سنت کہ کی قرآن, چیز ما فر فل قرآن شان اللہ نے سرکار نے اے کیوں یہ تو میں جی بھی سکتا ملا بھی ملا جی رات قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہیں اور تسی آیت ایسی ہے ہے جی ایسی لگے کہ قرآن چیز نہیں پڑھو گیا سنو، قرآن اگر قرآن کو مننا پیسے قرآن اگر ایک آدمی ہے سب کچھ اگر قرآن اگر سب کچھ قرآن کے لیکن ہر ہر حرف دے اندر جو کچھ ہے تسی یہ اس طرح سمجھو قرآن تو ہے تو سب کچھ لیکن سب کچھ واسطے وی اللہ تعالیٰ ہے ویڈیو سمجھنے بھی یہ تسی ریل دیکھو نا تو ریل دے اندر رنگ ہی نظر آیا کوئی شاید نظر نہیں آئے پاس دوربین علاقے میں لیکن جس وقت نوٹ، سکرین تے دیکھو، ہر ہر چیز نظر آئے گا اللہ گل بیان کرنے لگا جی جی جی جی دی جانا کہ ہے قرآن ہر کچھ لیکن آنے قرآن لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نبوت دی سکرین تے چاڑ کے محبوب پیارین قرآن پڑھانا ہے سب کچھ نظر آ جانتا ہے ہے سب کچھ ہی قرآن اندر لیکن اس سب کچھ لبڑ واسطے ہو فیضان نبوت جانتا ہے بس جڑا سکرین نبوت دی نبو نبو نبو نبو سکرین ہے نبوت دی نبوت دی سکرین تے انفاس میں استفاد کرتے لیکن غلط ان کے اللہ تعالیٰ نبوت علی جڑی نبی پاک صلی اللہ اللہ اللہ کہ قیامت دی چی علمی کہ دی چیزان چے جڑ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ ای ای ہے قرآن ਇਨਾ ਪੰਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ عطا ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ عطا ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋੜਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ای اللہ اور, اور تساں پیش کی کر رہے میرا دعوی ہے کہ قرآن دے اندر کائنات دی ہر چیز دا ذکر موجود ہے اے میرا دعوی تساں اس دے مقابلے ظہر دیہ کتیاں رکعتن پڑھدے قرآن دے سن تے لو نا ظہر دیہ سن تے لو فرض کنے سنتا کتیاں قرآن دے وچ دو صبح دے فرض کنے oke... سننا کتیاں قرآن دے وچ جھوٹ بولیا ہے نا اگے کیا اے تہاڈا پورا ماما ہر چیز موجود ہے لیکن لفظا میرے اونٹ رسی گواد میں لب لگا کتنے پہنانا لیکن, ایک جی جی لیکن, جی لیکن جی پتا سلاتو سرکار واسطے ہر چیز دا واسطے روشن دے جنوں فیض جتنی تو قرآن جد تک مکمل نہیں ہوا تو نزدیک بھی سب کچھ پیغمبر نہیں جانتا اگر ہے کہ سب کچھ پیغمبر جانتا دے خلاف ہو گیا تو تو تو تو میری نہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اس کے بعد سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اس سے پہلے گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتا نہیں تھا اگر اس سے پہلے کوئی آیت ایسی آ جائے جس آیت کا معنی یہ ہو کہ سب کچھ پیغمبر جانتا ہے تو وہ تو جس طرح میرے عقیدے کے, خلاف ہوگی، آپ عقیدے کے بھی خلاف ہوگی کیونکہ اس سے پہلے تو آپ بھی سب کچھ جاننا نہیں مانتے آپ مانتے ہیں جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اس کے بعد پیغمبر کو سب کچھ پتا چلا تو سب سے پہلے تو آیت وہ پڑھیں جس کے بارے میں یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن کے نزول کے مکمل ہونے کے بعد ہے پھر دوسرا اس کا معنی بھی سریحد الالت اور قطعی دلالت معنی اس کا یہی ہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب کچھ علم عطا کر دیا جب تک یہ دو باعتیں کسی آیت کے اندر موجود نہ ہوں تو آپ کی دلیل نہیں بن سکتی یہ طبیان تو یہ بھی پہلے کی فلا غیبی یا یزر ابی یہ آیت بھی پہلے کی ماں کان تو وہ عید بھی پہلے کی اس اور پہلے تو آپ بھی سب کچھ جاننا نہیں مانتے تو یہ اگر آیتیں بتاتی ہیں کہ سب کچھ پیغمبر جانتا ہے تو میرے خلاف تو آپ کے بھی خلاف اس لئے آیت کے بارے میں پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن جب مکمل ہو گیا اس کے بعد آئی ہے پھر اس کے بعد ثابت کریں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ پیغمبر کو اللہ نے دیکھ دیا ماشاءاللہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ کو بات کریں گے لیکن حیران ہو ق جی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جی یہ کتاب جو ہے یہ پوری کتاب کا ذکر ہے یا اس آیت تک کا جتن جتنی آیتیں نازل ہو چکی تھے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ بعض اوقات شیع کا نزول ہونا ہوتا ہے وقوع ہونا ہوتا ہے اللہ پہلے بھی آن کر دیتا ہے ذالک الکتاب الاری وفی انظم اللہ علیکن کتاب والحکمت یہاں اللہ نے لفظ انزال سے جی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب اتار دیا. ابھی تک پوری کتاب نازل نہیں ہوئی تھی الرحمن علم و القرآن رحمان نے قرآن سکھا دی ابھی تو پورا قرآن سکھایا نہیں تھا جب یہ آئے نازل ہوئی کیا مطلب رحمان و اللہ اس کا؟ پورا لفظ دیتا کیا؟ دیتا کیا؟ پورا میری اللہ تعالی نے فرمایا علم القرآن کوئی آدمی کہے اللہ نے پورا قرآن نہیں سکھایا بس جب یہ آئے تو نازل اتنے کا دعویٰ بات کا دعویٰ تو نہیں ہے کوئی تھی کتاب کتاب کی کی بات پوری تو تو یہ اس کا سرکار نے مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب قرآن حکیم سرکار کو دے دی تھی اللہ تعالیٰ اور اس پورے کتاب اب دیکھیے قرآن کی طرف سے نور آیا اور کتاب کتاب مبین پر تو اتفاق ہے وہ کہ کتاب لوہے محفوظ تو ہمارے پاس آئی نہیں جی ہاں جی ہمارے پاس آیا کون ہے یا قرآن آیا ہے یا سرکار آئے نہیں آئی اب اللہ میں بتاؤں گا قرآن آیا ہمارے پاس کتاب کتاب نازل ہو رہا ہے تو قرآن اوقات کا یہ کہنا وہ آیت پڑھو جو نزول قرآن کے بعد یہ آپ کا دعویٰ مطالبہ درست نہیں آیت پڑھیں گے قرآن کی لیکن قرآن اپنی پوری شام جو بیان کرتا وہ آپ کو ضرور کہ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں ان کو بھی مانیے قرآن نے اپنی شان یہ بیان کی ہے ولا ولا فی کتاب ہر خشک اور ہر تر چیز کا ذکر کتاب بھی ہے اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن ہے یہ تو پوچھیں گے قرآن سے بول قرآن کتاب مبین تو کسی کہتا ہے تو من اللہ نور کتاب مبین جب قرآن اور تر چیز کا ذکر ہے اور یہی قرآن نے محبوب کو سکھایا تو محبوب کو دیکھیں نا میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا اپنا نظریہ ہے اس نظریے پر کسی آیت کو آپ منتبک کر آپ نے یہ جو بار بار ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جی ماضی آتا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ماضی کا حقیقی معنی کیا ہے ماضی حقیقتاں تو گزرے ہوئے کے لیے ہوتا ہے یہاں اب وہ جو قانون باندھ رہے ہیں اس تفسیر اور قرآن بالقرآن اس کا قانون باندھیں یا حدیث سے لائیں یا کسی سیابی کے کور سے تفسیر کریں انہیں آیتوں میں کوئی ان میں سے یہ کہہ دے کہ یہاں جو ماضی کا لفظ آیا ہے نا ماضی کا لفظ اس لیے آیا کہ یہ چیز قطعی اور یقینی تھی کہ اللہ پاک نے آگے جا کے کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تفصیر القرآن بال جو آپ نے کیا ہوا تفصیر القرآن بال حدیث کسی صحابی کا قول ان آیتوں کے بارے میں یہ جو آپ بازی ماضی کے رٹ لگا رہے ہیں اس ماضی ماضی کی رٹ جو آپ لگا رہے ہیں کہ آئندہ جو کام یقینی ہوتا ہے وہ اللہ نے پہلے بتا دیا ان آئتوں میں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ آئندہ جا کے اللہ پاک نے سب کچھ جینا تھا اور اس آئت کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ نے آئندہ کی چیز کو ماضی کے رن میں ذکر کیا یہ اگر کسی صحابی سے آپ ثابت کریں تو پھر تو بات بنتی ہے اور بے بھی معنی یہ کیا ہے مجازی ہے اور اصل قانون کے طور پہ چاہیے یہ کہ حقیقی معنی مراد ہوگا اس لیے آپ وہ ثابت کریں سب سے آخر میں آیت نازل ہو آخری آیت نازل ہو سب سے عقیل اور اس کا معنی بھی یہ ہو کہ سب کچھ اللہ پاک نے علم عطا کر دیا اور پھر آپ جو کہتے ہیں لا رت بن والا کچھ بھی ہو تو سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے حدیث کا انکار لازم ہو اس کا مطلب سب کچھ جب قرآن میں آگیا تو حدیث کی تو ضرورت ہی کوئی نہ رہی ہے پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ صبح کے فرض وہاں موجود ہیں زہر کے فرض وہاں پر موجود ہیں اثر کے فرض یہ آپ کو وہاں پر بتانا پڑے گا یہ آپ وہاں پر بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ آیت آخری آیت ہے اور اس آیت کا معنی یہی ہے اور یہ کرے کون بار کے مولویوں کی بات تو آپ نے خود کہی ہے ماننے نہیں نہ مولویوں کی بات ماننی ہے نہ کچھ کولے سے ح متعین ایک ایک آیت میں متعین کرتا ہوں کیونکہ مسئلہ اب آپ نے ساتھ ساتھ شروع بھی کر دیا ہے اس لیے آپ ایک آیت آپ متعین کریں ایک میں ہوں اس پہ بات نے جو فرمایا ہے یہی ایک آیت لیں گے <تصفح> نا اے ایک آیت نا آیت جو سب سے کے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کی شان یہ ہے یہ نہیں صرف تھی کریں جی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ گڑنٹو نہیں ہے <właści blues> یا تو... اتنے حصے کی پورے قرآن کی شان ہے جی ہاں کی نہیں ٹھیک ہے اب یہ پورا قران اللہ فرماتا ہے یہ گڑنتو نہیں ہے کہ کوئی سے بنا لے یہ کیا ہے ولکنسبیبن لذیب بین یدہی ہے یہ پورا قران اس کی تصدیق ہے وتفصیلل کتاب اور یہ پورا قران جو ابھی نازل ہوگا یہ ال کتاب کی تفصیل ہے وہ ربین اب سوال یہ جو پتا چلا یہ پورے قرآن کی شان ہے کہ یہ تفصیل ہے لیکن پوری کائنات کی تفصیل نہیں کرتا اب یہ پورا مطالبہ کیا تھا اس پر میں نے تفصیل موائی تھی کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا پھر آپ فوراً بدل گئے آپ ویڈیو دیکھ لیجیے بات میں بات تو لی فل من کے اندر ہر چیز بیان کر دی چیز چھوڑی نہیں اس میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ زور کی رقطیں کتنی ہے اس میں لکھ دیا ہے مافرت نافل کتاب کر رہے ہیں اگر مختوم محترم کچھ نہ کچھ ہوگا ہی نہیں آپ کی بات تقر... یہ پورے قرآن کی شان ہے معافرت نافل کتاب پورے قران کی شان ہے لا رت بن ولا یاب سن کتاب مبین <تصفح> ہر ہر چیز کا ذکر کتاب مبین میں ہے اور ال کتاب کیا ہے کتاب مبین کیا ہے تفسیر القران بالقران کر رہا ہے قران کی سب سے بہترین تفسیر خود قران ہے مولویوں کی باتیں بعد میں آئیں گی قران نے خود کہا جا جاءکل نللہ امر و کتابہم کتاب مبین وہ ہے جو ہمارے پاس آئے ہیں نہ ہوئے محفوظ نہیں یہ ہے اور قرآن کے اندر ہر چیز بہت ہی ہے القتاب سے مراد قرآن ہے یہاں معفرتنا فی القتاب میں شکل ہے بس ہوگئے گا اب دیکھیں مسئلہ تو یہی آ رہا ہے یہ جو آپ نے اب مثلا تشریح کی معافرت نافل کے تھا منس اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا اس کے اندر زور کی رکاتیں بھی ہم نے بتا دی فجر کی رکاتیں ہی بتا دی یہی میں کہہ رہا تھا یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے یہ قرآن کی تحریف ہے آپ یہی تشریح جو آپ نے اس آیت کی کی یہ تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر کی ہے تو تب یہ تشریح کسی سے نے کی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اب زور کی رکاتیں بھی آ چکی ہیں صبح کی رکاتیں بھی آ چکی ہیں تب اس کا ترجمہ ترجمہ بالکل ابھی ختم ترجمہ لکھنے میں اس کتاب میں میں نے تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا یہ معنی لیا جا جو آپ مانا کرتے ہیں تو حدیث کا سے بالکل حدیث مہربانی اس آیت کریما کا ترجمہ لکھیے معافرت نا فل کتاب کا ترجمہ کیا ہے باقی بات باقی اس کا مطلب نے سب کچھ کیا سب کچھ نہیں زور کی اثر کی نہیں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سب, <تصفيق> <لاؤں پھر؟ تصفيق> سب کچھ نہ پھر سب کچھ کہہ رہا ہوں نا ہوا اب میں سے گزارش کر رہا کہ اس ترجمہ لکھ دی او او ما فیل من کیا مطلب اس کے بعد اب پورا جو قرآن نازل ہوا اس, کے اس آیت کے بعد وہ سب کچھ پہلے آ چکا یہ وہی بات پہلے قرآن پورے کی صفت ہے بعض کی نہیں جو اس پر نازل ہوا ترجمہ قرآن کے اندر ہوتی ہیں جو ضروری چیزیں ہیں جو عقائد کے اندر ضروری ہیں جس طرح میں نے مطلب یہ ہوا آپ کے بزرگ پیش ہوں گے आप جب آپ کا قرآن سے کام نہیں چلے گا تو آپ بزرگوں کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے یار یعنی جو اس وقت تک اللہ پاک نے کہنا ہے بعد میں جو قرآن نے کیا کہا ہے بات تو یہ یہ ہو آپ نے ترجمہ لکھا نہیں چھوڑا ہم نے کتاب میں کچھ عام سے مطلب یہ کہ کتاب میں سب کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے زہر کی رکعتیں ہم نے چھوڑ دی یہ اس میں ہے اثر کی چھوڑ دی اس میں ہے سب کچھ جب قرآن میں ہے اور اسی کی تفسیر میں کر رہا <laughs> لا کر لیتے ہوں صاحب اسی اللہ. لا نفی آ گئی پر غور کر لیں کس کی نفی ہے اس نفی؟ نفی جنس ہے یہ لا نفی جاؤ نے کہا لا نفی جنس ہے. چلے آپ آر... سے اصلاح لے لیں گے بتائیں آپ لال وہ چلو میں معافی چاہتا ہوں میں نے صرف جنس کی نفی کی تھی آپ نے میری اصلاح کر دی اور صرف جنس کی نفی نہیں ہر شاعری صرف جنس کی نفی نہیں ہر شاعری درست <فصح> میں غلطی آپ بالکل میں نے کہا جی غلطی ہو گئی سبقت ہو گئی جنس کا نہیں ہے صرف جنس کی نفی نہیں ہے اللہ کی کتاب مبین مگر سب کچھ کتاب مبین چیز کا ذکر قرآن میں کتاب مبین میں ہے اور کتاب کیا ہے قرآن کہتا ہے تو دیتا وہ دوسری آئے تو آپ نے کتاب مبین لائی اس کی لکھا نہیں چھوڑا ہم نے کتاب میں کچھ ہر چیز کتاب کے اندر ان کا جواب جو میں, دے رہا ہوں, میں یہی کہ <laughs> <laughs> دیکھ <سلام> آپ یہ دو آیتیں پیش کی ان دونوں آیتوں پر جو میں اعتراض کر رہا ہوں اس اعتراض کا آگے آپ نے جواب دینا ہے لیکن جواب دے لیں جواب بھی دوں گا میری آیتیں بھی چلیں اور آپ کے بھی چلے نا تو آپ آیتیں چلانے ایک طرف کا مسئلہ تو کھچڑی بنے گی ان کے بارے میں جو میں سوال کر رہا تھا آپ سے میں سوال یہی کر رہا تھا اگر یہ اس کا مانا یہ کیا جائے کہ زور کی رکاتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں صبح کی رکاتے بھی اس کے اندر موجود ہیں تو ہم سے پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر بتاؤ کہاں ہے اب اگر قرآن کے اندر ہم نہ بتا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ سم اللہ اللہ پاک نے غلط کہا اللہ پاک نے معاذ اللہ کو جھوٹ کہا حالانکہ اللہ پاک کی کو بھی غلط نہیں ہو سکتی اس لیے ماننا پڑے گا کہ سب کچھ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے علاوہ حدیث مستقل ایک حجت اگر سب کچھ قرآن کے اندر ہوتا تو حدیث حجت نہ ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان دو چیزوں کے بعد فقہ ایک تیسری حجت مستقل سمجھی جاتی ہے اور فقہ کے لیے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو مسائل غیر منصوصہ ہوں جنہیں قرآن کے اندر مذکور نہیں سراہتن حدیث کے اندر سراہتن مذکور نہیں ہے نے اجتہاد کر کے ان کو نکالا ہے اور ان مسائل اجتہادیہ میں ہم آئمہ کی تکلید کو جائز سمجھتے ہیں, کی تکلید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اجتہاد والا مسئلہ بھی سارا ختم فقہ والا مسئلہ بھی سارا ختم ماننا پڑے گا فقہ کے اندر جتنے مسائل لکھے ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے سراہتن قرآن کے اندر موجود ہیں یا حدیث کے اندر موجود ہیں حالانکہ سراہتن تو نہیں اگر سراہتن ہوتے تو پھر تو وہاں تکلید ہی کوئی نہیں ہوتی ہمارے لیے جی یہ آپ کو پھر اس کا مافذ بتانا پڑے گا پتہ چل جائے گا بتائیں گے یہی آدر بتا دیں یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے اعتراض ماہر کیا کہ پھر کچھ سوال کرے گا کہ زور کی رکھاتے بتاؤ کی رکاتے بتاؤ یہ آپ کا اکلی اعتراض ہے یا قرآن کہتا ہے